آ کہو کہ اگر ہم پر کتاب آترتی تو ہم ان سے زیادہ ٹھیک راپر ہوتے تو تمہارے پاس تمہارے رب کی روشن دلیل اور ہدایت اور رحمت آئی تو اس سے زیادہ ظلم کون جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے اور ان سے منہ پھیرے انقرب وہ جو ہماری آیتوں سے منہ پھیرتے ہیں ہم انہیں بڑے عذاب کی سزا دیں گے بدلہ ان کے منہ پیرنی کا